فإن خير الحديث كتاب الله صلی الله, بدعة بدعة ضلالة ضلالة الله, الله اكبر قابل مختار احمد مدنی حافظ موقر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ کی کتاب بلغ المرام کا آخری حصہ کتاب الجامع اور اس سے آخری باب باب الذکر والدعاء اس کا ہم کئی ہفتوں سے کر رہے ہیں اور پچھلے درس میں جو حدیث جس کا ذکر ہم نے کیا تھا اس کا ایک حصہ آخری ایک ٹکڑا جو دوسری روایت ابن حجر رحم اللہ نے ذکر کی ہے وہ باقی رہ گئی تھی ان شاء آج اسی سے ہم اپنے درس کی شروعات کریں گے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پوری حدیث پہلے بیان کر دی جائے اور اس میں جو زیادتی ہے اس کو اور پھر اس کے بعد اس کی شرح یا اس کے معنی ہم دیکھیں گے وان ابی موسا الشاری اربی اللہ ون ہو کال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یابن قیس رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ابو اب اشعری ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو مساشاری قبی اللہ تعالی کی کنیت ابو مسا ہے نام ان کا عبد من عبد اللہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں یا اس کی رہنمائی نہ کروں پوت اللہ بال وہ کلیمہ ہے اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے زیادہ نسائی امام ابن حجر فرماتے ہیں نسائی کی روایت میں یہ الفاظ اور زیادہ ہیں ولا مل جا امین اللہ اللہ علیہ کہ پناہ اگر مل سکتی ہے تو تیری ہی طرف مل سکتی ہے تجھی سے مل سکتی ہے ولا مل جا امین اللہ اللہ اللہ سے پناہ اگر مل سکتی ہے تو اللہ ہی کے پاس مل سکتی ہے تو یہ جو روایت ہے یہ دو روایتیں ہیں ایک بخاری وہ مسلم کی روایت ہے متفق علئی اور اس میں نصی کے الفاظ زیادہ ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے پچھلے درس میں ہم نے بخاری کی روایت سے متعلق جو باتیں تھیں اور کلیمۃ اللہ بلّہ کے جو معنی ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھا آج اس سے اس سے آگے نصی کی روایت سے متعلق کچھ بات ہم دیکھیں گے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابن حجر رحم اللہ نے یہاں پر مطلقاً ذکر کیا ہے کہ اس کو امام نس نے روایت کیا ہے اگرچہ بات درست ہے کہ امام النس ہی نے روایت کیا ہے لیکن جب یوں کہا جائے کہ نس میں اس طرح سے ہے تو اس سے مراد عام طور سے امام النس کی کتاب المشتبہ ہوتی ہے جو کہ الخبرا کی مختصر ہے اگر اس کے علاوہ کسی کتاب میں ہو اور امام النس نے روایت کیا ہو تو اس کی طرف تفصیلی اضافت ضروری ہے یعنی یوں کہا جائے کہ امام النسی نے القبرا میں اس کو روایت کیا ہے یا کسی اور کتاب نے یہاں ایک اور کتاب ہے جو امام النس کی ہے وہ ہے آہ یعنی امن ولیلا امل المی ولیلا رات دن کے جو اعمال و اذگار ہیں اس سے متعلق ایک الگ سے کتاب امام النسی کی ہے یہ جو حدیث ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے یہ سنن النسائی میں نہیں ہے اسی طرح سے القبرا میں بھی نہیں مشتما میں بھی نہیں مشتبہ میں بھی نہیں ہے یہ جو روایت ہے یہ امام النسی کی کتاب عمل الومی واللیلا میں ہے مناسب تھا کہ اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تاکہ یعنی معلوم ہو جاتا کہ کس کتاب میں ہے تو ہو سکتا ہے ایک آدمی غلط فہمی میں رہے یا تلاش کرے نس میں اس کو نہ ملے اور کہ شاید ابن حجر نے یہاں غلطی کی ہے یہ نس میں ہے ہی نہیں تو امام النس نے اس کو روایت کیا اپنی ایک دوسری کتاب میں جس کا نام ہے عمل المی واللیلا۔ رات دن کے اذکار جو اس میں ہیں یہ کتاب اسی سے متعلق ہے اس میں حدیث نمبر 358 پر یہ روایت ہے لیکن ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اس کے الفاظ قدر مختلف ہیں اس کے الفاظ کیا ہیں ان ابی تقال انا امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا کالیہ ابا ہُر آپ آب نے فرمایا اے ابرا اللہ کنژن من کنوزل جن کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں اس کی طرف رہنمائی تمہاری نہ کروںن من جام اللہ علئی وہ کلمہ کیا ہے نمبر ایک لاہوت اللہ بلّہ اور اسی کے ساتھ ساتھ ولا منجا من اللہ علیہ تو یہاں پر جو لفظ زیادہ ہیں وہ ایک تو پورا جملہ ہے جو نسری کی روایت میں صحیح سے اضافہ ہے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی روایت ایسی ہوتی ہے کہ کسی ایک کتاب میں اس کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اور اس کا ایک حصہ کسی اور کتاب میں ہوتا ہے کوئی راوی کوئی بات بیان کرتا ہے کوئی راوی اس سے زائد اور مکمل بات بیان کرتا ہے اور کبھی دو راوی الگ الگ, الگ ٹکڑے بیان کرتے ہیں جیسے کہ ایک انسان ایک جمعہ کا خطبہ سنے اور دس لوگ اس خطبے میں شریک ہوں اور دس سے پوچھا جائے کہ خطبے میں کیا ہوا بہت ممکن ہے کوئی ایک آدمی بھی پوری بات نہیں بیان کرے گا اس کے ذہن میں جتنی بات رہی اس نے اتنا ٹکڑا بیان کیا کہے گا والدین کے بارے میں بتائے کوئی کہے گا نماز کے بارے میں بتائے کوئی کہے گا فلاں کے بارے میں بتائے تو اس طرح سے سارے لوگوں کی بات جب جمع کی جائے تب جا کے جمعہ کا پورا خطبہ کیا تھا یہ معلوم ہوتا ہے اسی طرح سے احادیث کے بارے میں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ کوئی حدیث جب کسی ایک راوی سے آتی ہے تو اس کے مختلف ٹکڑے مختلف کتابوں میں ہوتے ہیں ان سب کو جمع کرنا ان طرق کو جمع کرنا یہ بھی حدیث سے معنی اخذ کرنے کے لیے ایک ضروری چیز ہوتا ہے اور جتنے طرق جمع کیے جاتے ہیں بات بالکل واضح ہوتی چلی جاتی ہے کبھی کسی طریق میں صرف بات ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے طریق میں اس کا واقعہ بھی ہوتا ہے کہ کب آپ نے ایسا کہا تیسرے کسی طریقے میں ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ آپ نے کیا کہا یا پھر اس کے بعد اس صحابی نے کیا کیا اس طرح سے کئی باتیں مختلف احادیث میں آتی ہیں ان سب کو جمع کرنے کے بعد تب سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی پوری بات کیا ہے اس لیے اہل علم نے امام مسلم کے بارے میں بات کہی ہے کہ وہ سارے جو ترک ہوتے ہیں ان کو ایک کے پیچھے اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ بات نکھر کے واضح ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ کبھی کبھی ایک لفظ بھی زیادہ کسی روایت میں ہوتا ہے اس کو بھی وہ ایک روایت مستقل صنعت کے ساتھ لا کے اس کو ذکر کرتے ہیں امام ابوداؤد کا طریقہ الگ ہے امام ابوداؤد رحم اللہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک روایت ذکر کرتے ہیں اور پھر اس میں زیاتیاں راویوں کی جو ہے ایک ساتھ اسی سیاق میں لے آتے ہیں تو ہر محدث کا ایک طریقہ ہوتا ہے حدیث کے بیان کرنے کا ان سب سے استفادہ کرنا یہ ہمارے لیے سعادت ہے اور ان کی خدمات کی قدر کرنا یہ ہم لوگوں کے لیے واقعی شکر گزاری ہے اللہ اس میں شکایت نہیں کرنا چاہیے بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں بات ہوتی ایسا کیوں نہیں کر دیا ویسا کیوں نہیں کر دیا ایک ہی کتاب میں ساری ہڈی کیوں جمع نہیں ہو گئی یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن آج بھی نہیں ہے آپ دیکھیں اتنے سائنسدان ریسرچ کرتے ہیں الگ الگ ریسرچ ہوتی ہے کسی ایک کتاب میں ساری باتیں نہیں آتی ساری کتابیں کئی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں تب جا کے کسی ایک معاملے میں مسئلہ واضح ہوتا ہے آج بھی میڈیا کے دور میں بھی کوئی ایک ویب سائٹ ساری باتیں نہیں بیان کرتا ہے ایک ہی مسئلے میں سائنس کا مسئلہ ہو یا ہسٹری کا مسئلہ ہو کئیوں ویب سائٹ پہ آدمی دیکھتا ہے تب جا کے پوری بات جمع کر کے ایک ریسرچ اس کی ہوتی ہے یہ قیامت تک رہے گا اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے انسانی کام ایسا ہی ہوتا ہے تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ ابن حجر نے جو اس کو ذکر کیا ہے یہ دو روایت نے ذکر کی ایک ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ کی جو کہ بخاری مسلم کی ہے لیکن وہی روایت ابو حریر اللہ تعالیٰ سے بھی آئی ہے اور اس میں اس میں یہ زیادتی موجود ہے وَلَا مَنْ جَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ بلوغ المرام کی روایات میں ملجع لفظ ہے جیسے ہم التجاج اس سے لفظ بنا ہوا ہے کہ یعنی اللہ تعالی سے پناہ مانگنا آگے وہ بھی آئے گا انشاءاللہ اور دوسرا جو ہے یہ منجع کا لفظ آیا ہے یعنی سلامتی ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قَوْلُهُ لَا مَنْ جَا مِنَ النَّجَائِ وَهُوَ یعنی اے اللہ سلامتی تجھ سے نصیب نہیں ہو سکتی ہے تیرے عذاب سے تیری پکڑ سے ہاں اگر مل سکتی ہے تو تجھی سے مل سکتی ہے یعنی اللہ تعالی کے عذاب سے اللہ ہی بچا سکتا ہے تو ابن حجر نے فتح الباری میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو باو... بانوے پر یہ بات کہی ہے اس روایت میں یہ جو لفظ ہے ولا منجا مین اللہ اللہ علیہ اللہ تعالی کے عذاب سے پناہ اللہ ہی سے مل سکتی ہے اللہ ماں عبدالرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب تحفت الاحوذی میں کہتے ہیں بھاگ کے آدمی پناہ لینے کے لیے کہیں جائے کسی مصیبت سے یا کسی پریشانی سے خلاصی کے لیے نجات کے لیے کہیں جائے اس کو منجا کہتے ہیں جہاں نجات انسان کو سلامتی نصیب ہو کہتے ہیں کہ من اللہ ای من سخطی ہی وقوبتی ہی یعنی اللہ سے پناہ کیا یعنی اللہ ارب العالمین ہمارے گناہ ہماری کوتاہیوں کی بنیاد پر ناراض ہو کر ہم کو سزا دے اس سزا سے پناہ اگر لینا ہے کوئی اور نہیں بچا سکتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کسی بابا کے پاس جائیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کسی پیر کے پاس جائیں نہیں یا دنیا میں کوئی اسباب اختیار کریں جیسے نو علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا فالس الاجبلیم یاسیم نیمن الما میں پہاڑ پہ جا رہا ہوں یہ جو سیلاب آیا ہے سب کو ڈبونے کے لیے میں اونچی پہاڑی پر جا رہا ہوں اور میں بچ جاؤں گا من میں پہاڑ پہ جا رہا ہوں وہ پہاڑ مجھے بچائے گا پانی سے مجھے نجات دے گا حفاظت میری کرے گا کوئی حفاظت نہیں کر سکتا اللہ کے عذاب سے کہا کہ اللہ ایک انسان سے گنا کوتا ہوتی ہیں اب اس کی بنا پر اگر سزا اللہ کی طرف سے آ جائے تو کیا کرے آپ بھی خاموش رہے نہیں اس وقت میں بھی اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ کو پکارے اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے استغفار کرے تو بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس آزاد کو روک لے اللہ کے عذاب سے اللہ ہی بچا سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں تو لا حول ولا تھا اللہ باللہ اور اسی طرح سے من من اللہ, اللہ علیہ یہ جو کلمہ ہے یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جس کو یہ کلمات مل گئے اس کو دنیا میں اللہ کی حفاظت اور مدد کا ایک بہت بڑا ذریعہ مل گیا بلکہ اس کو اپنے ایمان کی تقویت کا ایک بہت بڑا ذریعہ مل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے ایک دعا کا ٹکڑا ہے آپ دعا کرتے تھے وہ اعودبی کمین کا میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں میں کتنا پیارا کلمہ آپ غور کریں اس میں یعنی کتنی بڑی بات بیان ہو رہی ہے اور اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی یعنی اس کے عذاب دونوں کا اعتراف اس میں وہ اعودبا وہ اعودبیکا میں اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے تو سزا دیتا ہے لیکن مین کا میں اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کس سے تجھ سے اس میں یہ ہے کہ اللہ اگر ناراض بھی ہو جائے تب بھی دروازہ کھلا ہوا ہے حفاظت کا کہ ایک انسان اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اگر انسان سے زندگی میں کوتائیاں ہو جائیں اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے عذاب آ بھی جائے تب بھی ایک بندہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور گناہوں سے توبہ کرے استغفار کرے اللہ تعالیٰ سے آزاری کرے اللہ کو پکارے اللہ سے مدد مانگے دعائیں کرے گڑ گر گڑائیں تو اللہ رب العالمین ہی اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے وہ بڑا رحیم ہے کریم ہے گناہ گار بندوں کی توبہ و استغفار کو ان کی دعاؤں کو سنتا ہے تو یہاں اس میں دونوں باتیں ہم کو ملتی ہیں اللہ تعالی سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ مومن ہوتا ہے کہ نہ اللہ تعالی سے بے خوف ہو جاتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوتا ہے تو گار کو بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نیک انسان کو بھی اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے یہ دونوں باتیں یاد رکھنا ضروری ہے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے حدیث نمبر 486 پر یہ حدیث موجود ہے یا 222 نمبر پر موجود ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے اور یہی بات قرآن میں بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تجعلوا مع الله اله اخر اني لكم منه نذير مبين یہ سورہ الذاریات کے آیت نمبر 50 اور 51 ہے۔ اس میں ایک عجیب بات بیان کی جا رہی ہے۔ اپ دیکھیے کیا ہے؟ ففروا الی اللہ تو دوڑو اللہ کی طرف۔ سب چیزوں سے فرار ہو کر اللہ کی پناہ میں جاؤ۔ اللہ کی طرف لپکو۔ ففروا الی اللہ انی لكم منه نذیر مبین۔ یقیناً میں تمہیں اللہ تعالی کی طرف سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک ندیر مبین ہوں کھلے کھلے طور پر ڈرانے والا تو تم دوڑو اللہ کی طرف میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں اولا آخر اور ہاں اللہ کے کی سوا کسی اور کو مابود مت بنانا اللہ کے کی سوا کسی اور کو معبود مت بنانا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود تسیم مت کرنا ولا تجعلوا مع اللہ آخر ان لکمن میں اللہ کی طرف سے تمہیں ایک کھلے طور پر ڈرانے والا انسان اب دیکھیے دونوں آیتوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں ندیر مبین ہوں کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ڈرایا جا رہا ہے کس سے اللہ سے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوڑو کس کی طرف اللہ کی طرف یعنی اللہ سے ڈر کے کہاں بھاگنا چاہیے اللہ کے اللہ کے خوف سے خوف زدہ ہو کر اللہ سے ڈر کے اللہ ہی کی طرف بھاگنا چاہیے یہ مومن ہوتا ہے اس کے دل میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں یدننا قانول خواش عین انکان خیر تھی وہراہ بن وکانو لنا آئین اللہ کے نیک بندے وہ تھے انبیاء صالحین ان کا حال یہ تھا کہ وہ نیکیوں میں مسارات کرتے تھے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے جلدی کرتے تھے تاخیر نہیں کرتے تھے اور وہ بن و رحبن اور وہ ہمارے بندے ایسے تھے کہ ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور ڈر اور خوف کے ساتھ وہ لنا النا اور وہ ہمارا بہت ہی ادب و تعظیم کرنے والے تھے خوشو والے لوگ تھے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی سے خوف اور اللہ تعالی سے امید اللہ کے عذاب سے خوف اور اللہ کے رحمت سے امید یہ دونوں چیزیں بندے کے دل میں جمع ہونی چاہیے اور جب خوف زدابی ہو تو اس کو بھاگنا کہاں ہے اسے اللہ کی طرف بھاگنا ہے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بچا سکتا نہیں یہ سوریات کی آیت نمبر پچاس اور اکیاون ہے سورت المؤمنون میں اللہ نے یہ بات بیان کی کہ یہ بات مشرقین بھی مانتے تھے عرب کے. آج ایک مسلمان کو اولا اس کو یاد رکھنا چاہیے افسوس کے بہت سارے لوگ مصیبت کے حالات میں اللہ کے بجائے یا غوث المدد یا علی مسلم کشا یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کتنا افسوس ہے کتنے قدرت والے اللہ کو چھوڑ کر ایک آدمی کسی اور عاجز بندے کو پکارے جو فوت ہو چکا ہے خیال بھی اس میں نہیں ہے آگے وہ بات بھی آئے گی انشاء اللہ اللہ تعالی فرماتا کل ممبی ملک انکون تم تمون کلف انسارون سورت المؤمنون آیت نمبر اٹھاسی اور نواسی ایٹی ایٹ ایٹی نائن اللہ فرماتا ہے اے نبین مشرقین سے پوچھئے کل مم بی بیدی بیدی ملکوت و شی کون ہے کہ سارے خزانے ساری بادشاہ اس کے ہاتھ میں ہیں سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں ساری بادشاہ اسی کے ہاتھ میں ہیں ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں ملکوت و شی اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ یجار والی وہ ایسا ہیں کہ سب کے مقابلے میں وہ اکیلا پناہ دے سکتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے سب سے وہ بچا سکتا ہے اس سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے وہ یجیر ولا اجار علی ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو اخی تو بتاؤ سیقولون للہ وہ یقینا جواب یہی دیں گے اللہ اللہ ہی ایسا ہیں کہ وہ اس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کے خزانے ہیں اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے سیکول کہیں گے یہ معاملہ اللہ ہی کے لیے ہے یہ مقام اللہ ہی کے لیے ہے سیکول یا یہ سارے خزانے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں سیکول اللہ تشہر <تُشحرون> تو آپ ان سے کہیے کہ پھر کہاں سے تم پہ جادو ہوتا ہے کہاں سے تم پہ جادو کیا جا رہا ہے تم پہ جادو ہے کہ جیسے ایک انسان مشہور ہو دیوانہ وار ہوتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کر رہا ہے یا اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا کنٹرول میرے اوپر نہیں ہے کیا تم پہ جادو ہوا ہے کہ تم اللہ سب اللہ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو پھر اس کے بعد بتوں کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہو انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو ان کی نظر نیاز کرتے ہو اللہ کے برابر اللہ کی عبادت میں ان کو شریک کرتے ہو کہیں تم پہ جادو ہوا ہے کہاں سے جادو ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھیے میں اللہ نے فرمایا وہ اللہ رو کہ پناہ دینے والا اللہ ہے کس کے مقابلے میں پناہ دیتا نہیں کہا اللہ نے کوئی ایسا نہیں جس کے مقابلے میں اللہ پناہ نہیں دے سکتا ہے حتیٰ کہ خود اللہ اگر اللہ خود عذاب دے دے بھیج دے اور بندہ اللہ کی طرف لب اور پناہ مانگے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بھی پناہ دیتا ہے اسی لیے کہا وہ اعودبی کمین کا اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے تیرے غصے سے تیرے عذاب سے تیری سزا سے تیری عقوبت سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو ہی مجھے بچا لے تیرے غصے سے تو ہی مجھے بچا لے تیرے عذاب سے تو بندہ ہر حال میں اللہ تعالی کی طرف لپکتا ہے متوجہ ہوتا ہے ان دونوں کلمات میں لا قوت اللہ باللہ میں اللہ رب العالمین کے لیے قوت اور قدرت کا افتباط اور باقی تمام کے لیے محتاجی اور آجزی کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک انسان کو اللہ ہی سے پناہ طلب کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ ہر شر سے پناہ دے سکتا ہے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب اور پکڑ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے تو یہ جو ذکر ہے یہ بہت ہی پیارا ذکر ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی اذکار ہم پڑھتے ہیں انہیں بطور رسم نہیں پڑھنا چاہیے واقعی آدمی دل میں ان کا استحدار رکھے جو معانی ان سے ہمارے سامنے آتے ہیں ان معنی کے استحزار کے ساتھ میں وہ کرنے چاہیے تو یہ حدیث نمبر دس تھی جو ہم نے دیکھی اور اگر اہل علم کا کلام آپ پڑھیں تو اس میں اور بھی باتیں اس تعلق سے ملیں گی آگے بڑھتے ہیں اور حدیث نمبر گیارہ دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اس لیے ہم آ... کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ مواد ہوتا چلا جائے حدیث نمبر گیارہ حضرت نعمان بن بشیر ردی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کیا الفاظ ہیں یہ دو روایتیں جو ایک ساتھ ابن حجر نے جمع کی ہیں وہ اگر چاہیں تو اس کو دو حدیث ہے, الگ الگ بھی مانیں کیونکہ علما اور محدسین کا یہی طریقہ ہے بلکہ وہ تو ضمنً کوئی راوی ہوتا ہے اس کو بھی الگ حدیث پکڑتے ہیں یعنی حضرت انسی کی روایت ہو لیکن ان کے بعد کئی راویوں نے اس کو روایت کیا ہو تو محدثین اس کو بھی الگ روایت شمار کرتے ہیں کیونکہ مستقل وہ الگ روایت ہے الگ ایک یعنی خبر ہے جو کسی سے آئی ہے عبن بشیر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ اور کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ نعمان بن بشیر ردی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے دعائ عبادت ہے اب دعا عبادت دعا ہی تو عبادت ہے اور کہتے ہیں کہ روا الابائے چاروں نے اس کو روایت کیا ہے چاروں کون ہیں چاروں سے مراد ابود ترمدی نس اور ابن ماجا بل المرام میں ایک خاص اصطلاح ہے ابن حجر کی وہ جب کہیں گے کہ اربا نے اس کو روایت کیا سمراد ابوداؤد ترمدی نس ابن ماجا نے اس کو روایت کیا ہے ہم سا کہیں تو اس سے مراد امام احمد بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ چاروں نے اس کو روایت کیا اور وہ سہو ا اور امام ترمدی نے اس کو صحیح کہا ہے و لہو حدیث انس اور انہی سے حدیث انس بھی مروی ہے انہیں سے مراد امام ترمدی سے کیونکہ آخری ذکر ان کا ہے اور تصحیح ان کی ذکر کی جا رہی ہے تو امام ترمدی ہی سے ایک روایت اور آئی ہے جو حضرت انس کے طریق سے پہلی بن بشیر سے تھی دوسری حدیث حضرت آنس سے ہے اس کے الفاظ کیا ہیں الدعاء مخل عبادت دعاء عبادت کا مغز ہے مخ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا کور جس کو آپ کہیں اس کا مغز جو ہوتا ہے تو دعاء مغز ہے عبادت کا الدعاء مخل عبادت تو یہ دونوں حدیثیں ابن حجر رحم اللہ نے دعاء کی تعظیم میں دعاء کی عظمت میں بیان کی ہے لیکن ایک دوسرا نکتہ اس میں یہ بھی ہے دعا عبادت ہے تو یہ زیادہ اہم یہاں پر نکتہ ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے کیوں اس لیے کہ دعا ہی میں عموماً آج شرک ہوتا ہے آدمی اللہ کے سوا اور پہلے بھی ہوتا تھا اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا اپنی حاجات کے لیے آج بھی ایک آدمی کلیمہ پڑھنے کے بعد توحید کا اقرار کرنے کے بعد بھی اللہ کے ماں سوا کو پکارتا ہے اور وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے جس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے خصوصاً قبر میں مدفون اولیا کو پکارنا اور ان سے اپنی حاجات پوری کروانا یعنی اعتقاد رکھنا پوری تو کوئی کرتا نہیں ہے لیکن یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ ہماری حاجات پوری کریں گے یہ نیت رکھ کے ان کو پکارنا کہ وہ سنتے ہیں اور حاجات پوری کرتے ہیں مسائل حل کرتے ہیں بیڑا پار کرتے ہیں مشکل کچھ ہیں یہ جو چیز ہے یہ چھر کے اکبر ہے یہ اللہ کی ربوبیت میں بھی ان کو شریک کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں بھی ان کو شریک کرنا ہے اس اعتقاد کی وجہ سے کہ یہ عطا کرتے ہیں یہ ربوبیت میں شرک ہے اور اس اعتبار سے کہ آدمی ان سے ان کو پکاریں یہ علوہیت میں شرک ہے کیونکہ یہ عبادت ہے اور اللہ کے کی سوا کسی اور کو الہ نہیں مانا جا سکتا ہے نہ الہ والا معاملہ اس سے کر سکتے ہیں چاہے الہ مانے یا نہ مانے الہ تو مانتا نہیں ہے لیکن واقعی معاملہ اس کے ساتھ ویسا کر رہا ہے جو الہ کے لیے خاص ہے تو انہیں بنایا نا اس نے اللہ بنایا اس نے ان کو تو یاد رکھنا چاہیے اس کو تو یہ دونوں حدیثیں ہیں لیکن پہلی حدیث صحیح ہے اور دوسری سند کے اعتبار سے ضعیف ہے ادوا و مخل عبادہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کیوں ابن امام شیخ الابانی رحم اللہ فرماتے ہیں اخرجہ الدین وقال حدیف الغریب منہاد الوجی لانف ہو اللہ حدیفی ابن الہیاہ من حدیفی ابن لہیا کہتے کہ اس حدیث کو امام ترمدی نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 2234 اور کہتے ہیں کہ امام ترمدی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس طریق سے اس وجہ سے غریب ہے یعنی ایک ہی راوی نے اس کو روایت کیا ہے کون لا نارف الا من حدیفی ابنی لہیا ابن لہیا ہی کے طریق سے ہم کو یہ حدیث ملی ہے ابن الہی راویوں میں سے کراوی ہے شیخ الربانی کہتے ہیں قلتو وہو بعیف لسو احفظہی کہتے ہیں ابن لہیعہ یہ راوی ضعیف ہے اپنے برے حافظے کی وجہ سے جس راوی کا حافظہ سراب ہو وہ ضعیف ہوتا ہے کبھی کبھار اس کو وہم ہو جاتا ہے تو اس سے ضعیف نہیں ہوتا ہے اس کی حدیث حسن درجہ کی ہوتی ہے لیکن ایسا راوی جو عام طور سے برے حافظ کے لیے معروف ہے ایسے راوی کی حدیث ضعیف ہوتی ہے کہتے ہیں کہ, لسو اللہ من کہتے ہیں کہ اس سے استشاد کیا جا سکتا ہے یعنی اس کی حدیث کے معنی میں اگر کوئی اور حدیث ہو تو اس حدیث کو لیا جا سکتا ہے سپورٹ اگر اس کو ملتا ہے تو نام روایت ابادل ہو ہاں لیکن اگر ابادلہ جو چار راوی ہیں عبداللہ ابن زبیر اور اسی طرح سے اور دوسرے چار راوی ہیں عبد اللہ عبد اللہ معاف ما, کرنا عبداللہ ابن زبیر نہیں عبداللہ ابن مبارک اور اس طرح سے دوسرے چار راوی جن کا نام عبداللہ آتا ہے تو یہ جو چار راوی ہیں ان, یہ اگر روایت کرتے ہیں ابن لہیا سے تو پھر ان کی روایت معتبر مانی جاتی ہے ان کی روایت معتبر مانی جاتی ہے بعض علماء نے اور خود شیخلبانی نے قطعی ابن سعید کو بھی اس میں شمار کیا ہے تو یہ چار جو راوی ہیں ان کی روایت مقبول ہوگی کیونکہ انہوں نے وہی روایتیں روایت کی ہیں جو قابل اعتماد ہیں تو ان کی روایت لی جا سکتی ہے اور وہ قابل اعتماد مانی جائے گی ان کے علاوہ نہیں ان کے علاوہ اگر کوئی روایت ہے تو پھر اگر سپورٹ میں ہے تو لیا جا سکتا ہے ورنہ نہیں کہتے ہیں فیوح تجنا ہی ہاں اگر عبادلہ سے روایت ملتی ہے تو اس روایت کو لیا جا سکتا ہے ولی صحد امین لیکن یہ روایت ان میں سے نہیں ہے میں سے کسی نے اس روایت کو روایت نہیں کیا ہے لاکر مانا ہوں صحیح لیکن کہتے ہیں کہ لیکن اس کے معنی کیا ہے مانا صحیح ہے مانا اس کے صحیح ہیں بلیل حدیف ان نعمان اس لیے کہ حدیث نومان بھی ہمارے پاس ہے اس کی دلیل سے بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دعا عبادت ہے تو مانوی اعتبار سے تو صحیح ہے لیکن سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے احکام میں یہ بات شیخل نے کہی ہے اسی معنی میں ایک اور حدیث ہے جو ابن عباس سے بھی ہے ابو ہریرا اور اسی طرح سے نومان ابن بشیر سے ابن سعد نے بھی اس کو روایت کیا ہے کیا الفاظ ہیں افضل العبادتی ادعا ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت اگر کوئی ہے تو دعا ہے افضل العبادت ادعا ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت دعا ہے سعیدام حدیث نمبر 1122 پر شیخ الابانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے شیخ مین رحم اللہ فرماتے ہیں یعنی انسان کلو عابد ہر انسان جو دعا کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کا عبادت کرنے والا ہوتا ہے وہ عبادت بھی کر رہا ہے وہ کل انسان یا ابدا اور ہر انسان جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ اپنے حال سے اللہ کو پکار رہا ہے اللہ کو پکارنے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے مقال سے پکارے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ایک یہ ہے کہ ایک انسان اپنے حال سے اللہ سے دعا کرے اس کا حال ہی ایسا ہے جسے مثال کے دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی فقیر ہے مثلا کسی مالدار کے پاس آتا ہے کہتا ہے میں محتاج ہوں میری مدد کیجئے مجھے کچھ دیجیے بھوکا ہوں دو دن سے تو وہ زبان سے بول رہا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے گاڑیوں میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں عام طور سے اور چوک میں گاڑی رکتی تو فقیر آ کے چپ چاپ سامنے کھڑا ہوتا ہے ایک دم چھوٹا منہ بنا کے بس وہ اپنے حال سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں محتاج ہوں میری مدد کیجیے وہ کچھ بولتا نہیں کبھی گونگا بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے حال سے سامنے کھڑے ہو کے مانگ رہا ہے اسی طرح سے بعض اوقات بندہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا جتنی بادات وہ ساری کے ساری اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار اور اللہ سے اجر ثواب اور دنیا میں عطا کا یعنی کا مطالبہ ہوتی ہے تو اپنے حال سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے تو جتنی بادات ہے وہ یہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کے محتاجی کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ اللہ ہم کو عطا کر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو کہتے ہیں کہ وہ کل انسان ہر <دَعِن> انسان جو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوتا ہے خصوصاً نماز جیسے اعمال اور عبادات میں جس میں کلمات میں بھی دعا ہے نماز کی شروع میں بھی دعا ہے اللہ مباعت بین کما قطایا بین المشرق والمغرب دعا ہے اور اخیر میں بھی دعا ہے چاہے وہ م... یعنی تعاوض ہو یا اسی طرح سے اللہ غلط تو یہ دعا ہو تو اس میں بھی دعائیں استغفار ہے اللہ سے مطالبہ اور طلب ہے تو نماز میں بھی اور اسی طرح سے کئی امال حج ہے اور اس طرح سے بہت سارے اعمال جس میں دعا ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ كل انسان یا دڑوں عابد انسان یابدو فہو دائن یعنی دعا عبادت ہے تو عبادت دعا ہے اور دعا عبادت ہے یہ بات اس سے معلوم ہوتی ہے فتح دل جلال دل جلال میں نکائی ہے یہاں ایک بہت اہم نقطہ یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ جب ایک بندہ کسی سے کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے وہ اس سے دعا کر رہا ہوتا ہے تو ایک انسان جب اموات کو پکارتا ہے قبروں میں مدفون اولیاء کو پکارتا ہے تو ایسا انسان ان سے التجا کر رہا ہے اور یہ ان کی عبادت کرنے میں شامل ہے۔ یہ ان سے ان کی عبادت کرنے میں شامل ہے۔ اللہ تعالی قران کریم میں فرماتا ہے وقالا ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين اور تمہارے رب کا فرمان ہے وقالا ربكم ادعوني استجب لكم تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو تو مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا استجب لکھوم اندین عن عبادت ہاں اور وہ لوگ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں گھمن کرتے ہیں سید خلون جہنم داخرین ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے سورہ غافر یا سورہ مؤمن آیت نمبر ساٹھ اس آیت میں آپ دیکھیں شروعات ہو رہی ہے دعا سے اور آیت ختم ہو رہی ہے عبادت پر شروع میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کا فرمان ہے تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو بات دعا کی ہو رہی ہے لیکن فوراً بات چل رہی عبادت کی وہ لوگ جو میری عبادت سے یعنی مجھ سے مجھے پکارنے میں مجھ سے دعا کرنے میں گمنڈ کرتے ہیں مجھے اپنا معبود تسلیم نہیں کرتے ہیں اور مجھ سے دعا نہیں کرتے ہیں اپنے کو مستغنی سمجھتے ہیں تو ان کا ان کی سزا کیا ہے جہنم میں زلیل کر کے داخل کیے جائیں گے کیوں ذلت ملے گی گھمن کی وجہ سے دنیا میں بڑے بنے اللہ تعالی آخرت میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گا تو اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ادعونی میں دعا کا حکم ہے اور ان عبادتی میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ جو دعا جس کی بات ہو رہی ہے نا وہ اللہ کی عبادت ہے تو تو دعا سے گھمن کر رہا کا مطلب اللہ کی عبادت سے گھمن کر رہا ہے تو اللہ سے دعا کرنے سے اگر گھمن کر رہا ہے اپنے کو اس سے اونچا مانتا ہے کہ میں کیوں مانگوں میرے پاس تو سب کچھ ہے تو اگر تو اتنا اپنے آپ کو مستغنی مانتا ہے تو تو اللہ کی عبادت سے گھمن کر رہا ہے اور ایسے انسان کے لیے جو گھمن کرے خصوصاً اللہ کے مقابلے میں ذلت کے سوا اور جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے تو یہ بہت بڑی بات اس آیت میں بیان کی گئی مزید یہ کہ اس میں اللہ کی طرف سے حکم اور وعدہ دونوں ہیں اس میں حکم اور وعدہ دونوں ہیں حکم ہے دعا کا اور وعدہ ہے قبولیت کا اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی حکم دے وعدہ کرے اور وعدہ پورا نہ کرے مزید اس میں نہ صرف یہ کہ وعدہ ہے بلکہ واحد بھی ہے وعدہ قبولیت کا ہے اور واحد ہے دعا نہ کرنے پر جہنم کا اور ذلت کا لہذا انسان کی عزت اللہ کے آگے ذلت اختیار کرنے میں ہے اور اس کی ذلت اللہ کے آگے اللہ کے مقابلے میں عزت والا بننے میں ہے یاد رکھیں اس کو انسان کی عزت اللہ کے سامنے ذلت اور عاجزی میں اور انسان کی ذلت اللہ کے آگے عزت والا بننے میں کہ میں بڑا ہوں میں عزت والا ہوں میں کیوں مانگوں میں کیوں جھکوں اللہ کو یہ پسند نہیں ہے اگر عزت چاہیے تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑے گا اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا اللہ کے آگے ہاتھ پسارنے پڑیں گے یہ ذلت جب اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سامنے اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کے بدلے میں تجھ کو عزت دے گا تو عزت دعا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا اب دوسرے کون لوگ ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن غیر اللہ سے بھی کرتے ہیں اللہ سے بھی مانگتے ہیں ہم کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں ہے. لیکن اللہ کے علاوہ مانگتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا اس سے بڑھ کے بھٹکا ہوا اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے کی سوا کسی اور کو پکارے ایسے کو جو قیامت کے دن تک اس کی دعا کو سن نہیں سکتا ہے ملائے قیامت اس کی دعا کو رسپونڈ نہیں کر سکتا ہے قیامت کے دن تک اس کا جواب نہیں دے سکتا اس پر عقا نہیں کر سکتا ہے بلکہ اس کو سن بھی نہیں سکتا ہے کیوں وہ دعا اہم غافلون وہ تو سرے سے ان کی دعا سے ہیں وہ تو ان کی دعا ہی سے غافل ہیں وہ اب یہاں دیکھیں ہوم کہا جا رہا ہے اور غافلون غفلت ذی شعور کے لیے ہوتی ہے پتھر کے لیے کیسے کہا جائے گا غافل پتھر کہ جو انسان پکارے اور وہ سنے تو وہ سننے والا غفلت میں کہا کہ وہ غافلون وہ تو ان کی دعا سے سریں سے غافل ہیں وہ اداسان اور جب حشر میں انہیں جمع کیا جائے گا قیامت کے دن تو جن کو پکارا جا رہا ہے جن کو دنیا میں یہ لوگ پکارتے تھے وہ لوگ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے وہ قانون ب عبادت اور ان کی عبادت کا سرے سے انکار کر دیں گے ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے صورت الاحقاف آیت نمبر پانچ چھ یہ بہت اہم آیت ہے جو میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے کیا فرمایا اس میں اب دیکھیں اس میں ایک یعنی بات غور کرنے کی ہے شروعات بھی دعا سے ہوئی اس میں بھی اس میں بھی ایسی ہوا کہ شروعات دعا سے ہوئی اور ختم ہو رہا ہے عبادت پر کیسے من اضلو اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا نمن اللہ اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی سے دعا کرے کس سے دعا کریں جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا اس سے غافل ہے ان کے پکار سے غافل ہے اور حشر کے دن جب جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے وہ کانوں میں عبادترین اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے شروعات دعا سے ہو رہی ہے اور اخیر میں کیا کہا جا رہا ہے عبادت کے منکر ہو جائیں معلومہ کہ عبادت کیا ہے دعا عبادت ہے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا ان سے دعا کرنا ان کی عبادت کرنا ہے جیسا پہلی آیت میں تھا اس آیت میں بھی دعا کے بعد اس کو عبادت شمار کیا گیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی سوا ایک انسان اگر کسی سے دعا کر رہا ہے جو اپنی قبر میں رکھ دیا گیا ہو اور یہاں سے وہ اس کو پکار رہا ہے اور وہ تو غافل اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ دعا غافلون جو لوگ قبر میں مدفون ہیں وہ دعائیں سنتے نہیں ہیں قرآن کی آیت ہے وہ غرون کوئی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ کے سوا جس کو پکارا جائے اس میں پتھر بھی آتے ہیں پیڑ بھی آتے ہیں سب کچھ آتا ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے اوا خشا سکان الحم آداں جب حشر میں جمع کیا جائے گا لوگوں کو تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے حشر میں کیا پتھروں کو زندہ کیا جائے گا پیڑوں کو زندہ کیا جائے گا نہیں بلکہ حشر کے دن انسانوں کو جمع کیا جائے گا جنات کو جمع کیا جائے گا تو حشر کے میدان میں یہ انکار کر دیں گے ان کا تو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ دشمن بن جائیں گے پتھر دشمن بنتا ہے کسی کا کون دشمن بنے گا یہ ساری صفات ان لوگوں کے لیے ہے جو زی شعور لوگ ہیں غفلت کا ذکر کیا جا رہا جا رہا ہے حشر میں جمع کیے جانے کا دشمن بننے کا انکار کرنے کا یہ کون لوگ ہیں وہی لوگ ہیں جو دنیا میں زندہ تھے ان کی وفات ہو گئی اور وہ اپنی قبروں میں مدفون ہیں اور غافل ہیں کی کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا ہے میت کو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہا کہ تمہاری دعا سے غافل تو یہ جو آیت بتاتی ہے کہ جو آدمی اس طرح سے کسی کو پکارتا ہے جو قبروں میں ہیں یہ آدمی گمراہی کے بدترین راستے پر ہے اور ایسا انسان ان کی عبادت کر رہا ہے قبر والوں کو پکارنا ان کی عبادت کرنا ہے یہ آیت خود بتا رہی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے محدثین نے یا مفسرین نے اس میں بتوں کا ذکر کیا ہے اس میں تحدید نہیں ہے بتوں کا ذکر کرنے میں بوتوں کی تحدید نہیں ہے بطور مثال ان کو ذکر کیا جا رہا ہے اس لیے کہ پہلے عام طور سے وہی چلتا تھا لیکن کیا قبر پرستی میں نہیں آئے گی بھائی کوئی آدمی مسا... کہے کہ ہاں یہ بتوں کے لیے آیا اب کوئی آدمی اگر ستاروں کو پکارے تو کوئی آدمی اگر پیڑوں کو پکارے بت ہیں وہ اب ہم وہ کہہ سکتا ہے نہیں بھائی قرآن میں یہ جو آئے تھے نا مفسرین نے بتوں کا ذکر کیا ہے اور میں تو انگوٹھی کو پکار رہا ہوں میں پریوں کو پکار رہا ہوں یا کسی اور چیز کو پکار رہا ہوں تو کیا وہ نہیں آئے گا اس میں سوچنے کی چیز ہے وہ جو بتوں کا ذکر ہے بطور مثال ہے لیکن اللہ کے سوا جس کسی کو پکارتا ہے انسان اموات کو پکارتا ہے اور وہ بھی جو بت تھے عموماً وہ بہت کیا تھے وہ کوئی نہ کوئی شخص تھا نو علیہ السلام کی قوم کا معاملہ آپ دیکھیں پانچ جو لوگ تھے یعق یغوث، یغوث اور نصر وہ کون تھے وہ فرضی خیالی لوگ نہیں تھے بلکہ وہ اس سماج کے افراد تھے صالحین تھے نیک لوگ تھے ان کے بت لوگوں نے بنائے اور ان سے مانگنے لگے تو ان کے نزدیک وہ بت جو تھے وہ انہی کے ریپرزینٹیو تھے وہ اپنے گمان میں ان لوگوں کو پکارتے تھے نا کہ نفسی اس پتھر کو ان کو تو اتنا معلوم تھا نا کہ اصل پتھر یہ نہیں ہے اس کے ذریعے سے ہم ان کو پکار رہے ہیں جو واقعی لوگ ہیں اور وہ ہماری سفارش کریں گے پتھر کے بت ان کے نمائندہ تھے یاد دہانی کے لیے تو یاد رکھیں آج بھی بہت سارے مشرقین اسی طرح سے کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی نہ ہے یہ تو ہماری جو ہے کانسنٹریشن کے ہے ہم اس کو پکار رہے ہیں نہ اصل میں ہم اس کو پکار رہے ہیں جو یہ پتھر جس کو جس کا نمائندہ ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے جائز نہیں ہے. تو اس آیت میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی اور سے دعا کرتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے اور قیامت کے دن جتنے اولیا ہیں جن کو آج پکارا جا رہا ہے وہ خود انکار کر دیں گے وہ ان کے دشمن بن جائیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تو وہ ہے جو رات رات کو کو دن دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے یعنی رات کا وقت دن میں آ جاتا ہے, دن میں ہے کا وقت رات میں آتا ہے یعنی کبھی دن بڑا ہے رات بڑی ہو جاتی ہے دن کا ٹکڑا رات کے حصے میں آ جاتا ہے رات کا ٹکڑا دن کے حصے میں چلا جاتا ہے یہ کون کرتا ہے راتیں کبھی بڑی سردیوں میں رات بڑی ہوتی ہے گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں کون کرتا ہے یہ اللہ کرتا ہے وہ خرشم سول قمر اور وہی تو ہے جس نے سورج اور چاند کو پابند بنا رکھا ہے برابر پابندی سے مہینے کے منازل چاند طے کرتا ہے اور دن کے منازل سورج طے کرتا ہے صبح دوپہر شام اور چاند جو ہے مختلف مراحل طے کرتے ایک مہینے کا سفر طے کرتا ہے لی اجل مسما ہر ایک اپنی یعنی رواں دواں ہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے ذالکم اللہ رب الملک یہ اللہ ہے تمہارا رب ساری بادشات اسی کی ہے تَدْعُونَ من مَا من ما ولدین اور اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے خجور کی گٹھلی پر جو پرت ہوتی ہے یا جو غلاف ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے اِن لَا يسمعو اگر تمہیں پکارو تمہاری دعاؤ سنتے نہیں ہیں وسطا بول اور اگر سن بھی لیتے بالفرز اگر سن بھی لیتے تو تمہاری دعا کا جواب نہیں دے سکتے تم کو عطا نہیں کر سکتے وہ یم القیامت یک فرون اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا صاف انکار کر دیں گے ولا یونب اکمت الخبیر اور تمہیں خبر رکھنے والے سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا ہے ولاب اقام ایک خبیر جو اللہ جس کو ساری چیزوں کی خبر ہے اس کے جیسا کوئی بتا نہیں سکتا ہے اتنا اچھے طریقے سے وہ تم کو بتا رہا ہے یا لوگو تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو محتاج ہو یہ اللہ ہے جو غنی ہے کسی کا محتاج نہیں اور حمید ہے تعریف کے لائق ہے اس کے پاس کوئی ایب والی بات نہیں ہے ساری خوبیاں خوبیاں اس کے لیے ہیں。 فاطر آیت نمبر تیرہ سے لے کے پندرہ تک آپ ہے کیا بات بیان ہو رہی ہے ان لا اسمعو تم نے پکارو, تمہاری پکار نہیں سن سکتے کوئی بھی ہو نہیں سن سکتے اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے ہیں اور ان کے پاس کتنا ہے وہ لدین من دون ہی ما من قطمیر ختم کے بھی مالک نہیں ہوا کھجور کے اوپر کی گٹلی کجور کی گٹلی کے اوپر کا چھلکا اتنا بھی ان کے پاس نہیں ہے کچھ نہیں دے سکتے دے سکتا ہے تو اللہ دے سکتا ہے اور تم محتاج کس کے ہو اللہ کے ہو اللہ کے محتاج کو یہ کہ نہیں ہم تو مانگتے ہم کو ملتا ہے ہمارا تجربہ ہے مجرب ہے ہاں مجرب لب بہت بڑا لفظ بولنے سے بات صحیح ہو جاتی مجرب ہے ہم نے جب بھی مانگا ملا یہی بات اگر بت سے مانگنے والا آپ سے کرس کی بات کی تصدیق کریں گے کہ میں بھی اپنے بتوں سے مانگتا ہوں مجھے مل جاتا ہے اور میں جو تھوڑا مانگتا ہوں مجھ کو زیادہ ملتا ہے اب آپ بتائیے کیا بولیں گے کیا اس کے بھی تجربے کی آپ تصدیق کریں گے وہ بھی کہ میرا بھی مجرب ہے آپ کا مجرب تو میرا بھی مجرب ڈبل مجرب میں مانگتا ہوں میری پوری فیملی کو ملتا ہے کیا کہیں گے آپ تصدیق کریں گے اس کی نہیں کہیں گے دیتا اللہ ہی ہے لیکن تم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ دیتا ہے اچھا اور آپ کو دوسرے دیتے ہیں وہی بات جو اس سے جان چھڑانے کے لیے بول رہے ہیں آپ اپنے لیے کیسے نہیں یاد رکھتے ہیں؟ یاد رکھنا چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وہ اللہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کسی چیز کے خالق نہیں ہو بلکہ وہ خود مخلوق ہیں وہ خود مخلوق ہیں وہ خالق نہیں ہیں اموات غیر احیا، وہ اموات ہیں زندہ نہیں ہے اما یہ شعر نہ اور انہیں تو اس کا بھی شعور نہیں کہ انہیں کب واپس زندہ کر کے اٹھایا جائے گا یہ کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے پتھروں کے بارے میں پتھروں کو قیامت کے دن پتھر زندہ ہو جائے گا حساب کے لیے آئے گا یہ شورو نہ اہ یو بیتون تو اس کی اس کا بھی شعور نہیں کہ کب انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے اس کا بھی احساس نہیں کہ واپس کب اٹھایا جائے گا کس کے بارے میں بولا جا رہا ہے یہ تو قبروں میں جو لوگ ان کے بارے میں بولا جا رہا ہے آیت پوری بتا رہی ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے کی سوا کی مخلوق کو مت پکارو خالق کو پکارو جب تمہارے پاس خالق کو پکارنے کا موقع ہے تو مخلوق کو کیوں پکارتے ہو خالق کو پکارو اور اموات ان غیر احیا اموات ہیں وہ زندہ نہیں ہے اموات ہیں زندہ نہیں ہیں تو ان کے بارے میں کہا کہ وہ اموات ہیں بات کہتے ہیں نہیں زندہ ہیں قبروں میں زندہ ہے کیا اموات ہیں وہ زندہ نہیں ہیں وہ ان کی حیات دنیاوی نہیں ہے انبیاء کی بھی حیات دنیاوی نہیں ہے بعض روایت میں جیسے آئے کہ المبیا احیا فی قبور سلول امبیا اپنی قبروں میں زندہ ہے نماز پڑھتے ہیں بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف کا بعض نے اس کی تحسین کی ہے لیکن اس کو ت... یعنی صحیح قرار دینے والے بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ کون سی حیات ہے یہ برزخی حیات ہے دنیاوی نہیں دنیاوی حیات نہیں ہے شہید کی حیات دنیاوی حیات نہیں ہے وہ اللہ کے پاس زندہ ہے بل احد اور ابیہم وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے تمہارے پاس نہیں قبر میں نہیں وہ اللہ کے پاس زندہ ہے وہ دنیاوی حیات نہیں ہے وہ برزخی حیات ہے اگر دنیاوی حیات ہوتی تو اس کے بیوی بیچارے بیوہ کیسی ہوئی وہ ہو؟ اس کے بچے یتیم کیسے ہوئے دنیا میں وہ زندہ ہے اور آپ اس کو یتیم کر دیے اس کی جائیداد بھی تقسیم کر دیے آپ جب وہ زندہ ہیں وہ دنیوی حیات نہیں ہے وہ برزخی حیات ہے تو اموا تن غیر وما شعور ائیا نے باحث تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے کہ جن کو تم پکارے ان کا یہ حال ہے وہ میت ہے اور انہیں تو اپنا کب اٹھایا جائے گا ان کو اس کا شعور نہیں ہے تمہارے مسائل کا کیا شعور ہوگا تمہارے مسائل کا حال انہیں کیا معلوم ہوگا تو انہیں اپنے بارے میں معلوم نہیں تمہارے بارے میں کیا معلوم ہوگا نہیں بابا کو ہماری سب چیزوں کی خبر ہے کیا خبر ہے بابا قبر میں خبر نہیں ہے ان کو کچھ بھی ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ میں ہے ان اگر وہ نیک سالح کوئی انسان تھا صالحین میں سے تھا اللہ والوں میں سے تھا تو اس کا معاملہ اللہ کے ہاں پر اس کا اجر اللہ کے ہاں, اس کا اونچا مقام اللہ کے پاس ہے اس کو تم سے کیا پڑی ہے تم شراب پیو جوے کھیلو ہاں ریس کے گھوڑوں کو دوڑاؤ لاٹری کے ٹکٹ یہ کر کے بابا میری بگڑی بنا دو اس کے پاس جا کے کرو اور وہ تمہاری بگڑی بنائے گا کہ تمہاری خواب میں آ کے بتائے گا بھائی نمبر کی لاٹری لگا دو آپ. وہ یہ کام کرنے کے لیے ہیں سوچنے کی چیز ہے یہ دنیا پر اس لوگوں کا بہانہ ہے کہ وہ دنیا حاصل کریں بیوقوف بنانے والے بیوقوف بناتے ہیں یہ جو آیت میں نے ذکر کی صورت النحل کے آیت نمبر 20 اکیس ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا الما ادربی ولا اشرقی احدا البر سور الجن آیت نمبر بیس اکیس کتنی پیاری آیت ہے سورہ جن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو پکارتا ہوں نو علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ تو حیات ہیں کسی کو نہیں میں کس کو پکارتا ہوں ان ربی یعنی ہمارے نبی کا طریقہ اللہ کو پکارنے کا ہے انبیاء کو پکارنے کا نہیں ہمارے نبی کا طریقہ نبی کو پکارنے کا نہیں ہے ہمارے نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارنے کا ہے انما ادربی اے نبی آپ کہہ دیجئے ان نما ادربی میں تو بس اپنے رب کو پکارتا ہوں اولا اشرق و بھی اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا نہ کرتا ہوں نہ کروں گا قُل انی لا عملك ولا اور یہ بھی کہہ دیجیے اللہ کے نبی کیا کہ میں تمہارے نقصان اور فائدے کا مالک نہیں ہوں میرے ہاتھ میں نہ تمہارا فائدہ ہے نہ نقصان ہے یعنی نبی سے اعلان کرنے کے لیے میں فائدہ نقصان تمہارا میرے ہاتھ میں نہیں جب اتنی بڑی شخصیت جو سارے نبیوں کے سردار سارے بندوں میں سب سے افضل ان کا حال یہ ہے وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور لوگوں کو کہہ دو کہ میرے ہاتھ میں تمہارا فائدہ نقصان نہیں ہے اور پھر ہم کہیں کہ نہیں فلانے بابا فلاں بابا فلاں ننگے با, شاہ بابا ہاں دیوانے شاہ بابا فلانے رستم اور یہ ویسے ان کو پکاریں گے ہم لوگ اور ہمارے نبی سے کہا جا رہا کہ میرے ہاتھ میں تمہارا فائدہ نقصان نہیں اور ان باباوں کے ہاتھ میں ہوگا سوچنے کی چیز ہے تو اس آیت میں بھی دیکھیے یہ بتایا جا رہا کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں چھوٹا بڑا کوئی بھی مسئلہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا نہ دعا میں نہ کسی اور عمل میں میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا فوراً دعا کے بارے میں بتا کے کہا میں شریک نہیں کرتا یعنی صرف اللہ کو پکارتا کسی اور کو نہیں پکارتا اور میرے ہاتھ میں تمہارا فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں تو امتی کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے جس کا اعلان کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قل انی لا تو یہ جو حدیث ہے اس سے بات معلوم ہوئی کہ دعا عبادت ہے اور اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے اور شرک کی تمام صورتوں سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے اقورفی ذکر اور دعا کے باب میں توحید اور شرک کے تعلق سے بڑی قیمتی باتیں شیخ محترم نے فرمائی ہیں یہ دعائیں ہمیں ہماری ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتی ہیں ہمیں توحید سکھاتی ہیں جس طریقے شیخ محترم نے آج شریکی ہے اللہ تعالیٰ ان کے برکتہ فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھے کیونکہ شرک کی میرے بھائی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا شرک کرنے والے کے لیے جہنم ہے انسان چھوٹا شرک کرے یا بڑا شرک کرے اور بات ہے کہ چھوٹا شرک کرنے والا جہنم سے نکالا جائے گا لیکن بڑا شرک کرنے والا ہمیشہ, ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا لیکن مغفرت دونوں کے لیے نہیں ہے ان اللہ علیہ فروشر کا بھی فروما دون علیہ اللہ تعالیٰ شر کے علاوہ کفر ہے نفاق ہے شرک کے اندر یہ ساری بات چیتیں داخل ہیں شرک کے اندر ہر وہ عمل جو انسان کو جہنم کے اندر لے جائے اور ہمیشہ رکھ کے سب اس میں داخل ہے شرک ہے کفر ہے نفاق ہے بلا کفر بلا نفاق ان چیزوں سے انسان کی مفرت نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے شرک سے محفوظ رکھے دیکھیے الحمدللہ ذکر اور دعا کے اندر یہ ساری قیمتی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں یہی ہماری پہچان ہے اور یہی اصل علم ہے توحید کا علم سب سے اشرف علم ہے انسان اللہ کے عبادت پر قائم رہے شرک نہ کرے کیونکہ یہ جو دعائیں آپ کریں گے جو نمازیں پڑھیں گے ان کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے گا اگر وہ شرک سے محفوظ نہیں ہے تو نمازوں اور دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے کامیاب دہائی اور عالم وہی ہو ہوتا ہے جو اصل بیماری کو پکڑتا ہے اور اس اصل بیماری کے ذریعے دیگر بیماریوں کو ختم کرتا ہے چھوٹی بیماریاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں جب بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین شیخ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے علم سے زیادہ خوب مستفید فرمائے اور آپ لوگوں سے یہ ہماری گزارش رہتی ہے کہ آپ لوگ زیادہ زیادہ اس پروگرام کے اندر شریک ہوں عقیدے کی بھی صلاح ہوگی علم بھی آئے گا عمل کے اندر بھی اضافہ ہوگا اور ہمارا منہج بھی صحیح ہوگا عقیدہ بھی صحیح ہوگا ساری چیزیں صحیح ہوں گی اسی لیے دورہ کرایا جاتا ہے اور علم کی یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علمائے کرام سے زیادہ زیادہ استفادہ کی توفیق بخشے اور ان سے علم حاصل کرنے کی توفیق و شامل جزاك الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام <تصفيق> عليكم